اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیل للذین اتقو ماذا انزل ربکم قالو خیرا للذین احسنو في حازہ الدنیا حسنہ ولا دار الاخرہ خیر ولا نعم دار المتقین پچھلی آیتوں میں مشرقین اور کفار کا ذکر تھا کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے تو وہ کہتے ہیں اساتیر کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کو تخویف دنیاویہ اور پھر تخویف اخرویہ سنائی اب اس آیس سے اللہ متقی اور مومنین کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کچھ اتارا ہے وکیل الزی نت اور کہا گیا ان لوگوں سے جو بچتے ہیں یعنی شرک سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ان سے کہا گیا مازا انزلہ ربکم کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے کالو خیرن تو وہ جواب میں کہتے ہیں خیرن جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ سراپا خیر و برکت ہے لزین احسنو فی حاظح دنیا حسنا یہ بشارت دنیا بھی ہے اور بشارت اخرویہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی یعنی اللہ کی توحید کو مانا اور آمال صالحہ کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے ولا دار الخرت خیرن اور آخرت کا گھر بہتر ہے دنیا کے گھر سے ولا نعمہ دار المطقین اور کیا خوب ہے گھر پرہیز لوگوں کا یعنی جو جگہ متقی لوگوں کو قیامت کے بعد عطا کی جائے گی کیا خوب ہے وہ گھر آگے اس گھر کی وضاحت کی کیا کہا جناتو عدن باغ ہیں ہمیشگی کے ید اس میں داخل ہوں گے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں لہم فیا مایشاون ان کو ملے گا وہاں جو وہ چاہیں گے جنت میں ان کی ہر خواہش پوری کی جائے گی کزال کا یز اللہ المتقین یوں اللہ بدلہ دیتا ہے متقی اور پرہیزگار لوگوں کو الزینت توفعم الملائے کا اد خال جی یہ متقی لوگ کون ہیں الزینت توفاہم الملائے کا جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے طیبین اس حالت میں کہ وہ پاکیزہ ہیں یعنی وہ مومن جن کی روحیں قبض ہو رہی ہیں طیبہ تو نفوس اہم بر یا یوں میں نہ کرو اس حالت میں کہ وہ شرک کی نجاست سے پاکیزہ ہیں یقولون <تصفح> تو روحیں قبض کرتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں سلام علیکم سلامتی ہے تم پر یعنی تم عذاب سے بچ گئے ہو اور اللہ کی ناراضگی سے تمہیں سلامتی ملی ہے ادخل جنتا جنت میں داخل ہو جاؤ بما کن تعملون تامل بدلا تمہارے آمال کا اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے جی ہل انضرون اللہ انتاحم الملائکہ یہ تخویف دنیاویہ ہے جی اللہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور اس ڈراوے کا تعلق دنیا سے ہے کہ اسی دنیا میں میں تمہیں پکڑ لوں ہل ینزرو ن اللہ انتا تحم کا یہ مشرق اور کافر لوگ نہیں انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یعنی عذاب لے کر اویاتیا امر و ربک امر ربک یعنی عذاب و ربک یا تیرے رب کا حکم عذاب والا آ جائے شاہ ولی اللہ محدوی رحمت اللہ علیہ نے انتاتیاحم الملائکہ کا معنی کیا فرشتے آ جائیں برائے قبضے ارواح یعنی تمہاری روح قبض کرنے کے لیے پھر مانو گے یا اللہ کا عذاب آ جائے اس کا انتظار کر رہے ہو کزا لفال لذین من قبل اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہوئے یعنی وہ اپنے وقت کے نبی سے کہتے تھے لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے کہاں ہے وہ عذاب عذاب کیوں نہیں آتا پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کیا کرتے تھے وہ ما ظالہ انہیں برباد کر کے تباہ کر کے اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولاک کانو انفسم یظلمون لیکن وہ تھے اپنے اوپر ظلم کرتے پیغمبر کی نافرمانی کر کے شرک کر کے انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا تھا جس کی ہم نے انہیں دنیا ہی میں سزا دی تھی فاصاب ہوم سئی آ لو پس ملی ان کو سزا ان کے برے عملوں کی سی آ تو ماں ان کے کرتوت شرک کیا کفر کیا وقت کے نبی کی نافرمانی کی وہ کا بہم ماں کا نوبی یستا اور انہیں گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مزاق بنایا کرتے تھے وہ کیا چیز تھی عذاب وقت کے نبی کو کہتے تھے تو جو کہتا تھا کہ نہ مانو گے تو عذاب آئے گا کہاں ہے وہ عذاب تو جس کا وہ مزاق بنایا کرتے تھے اسی عذاب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا وکال لذین اشرق شکویچ اللہ مشرقین کے رویے پر شکوہ کر رہے ہیں اور مشرقین کی ایک بات کو اللہ یہاں نقل کریں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں پھر اللہ اس کا جواب دیں گے کال الزین اشرق کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا لو شاہ اللہ ہو ما مابد نامدو نہیں منشین اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ عبادت کرتے اس کے سوا کسی چیز کی نہ نو آباؤ نہ ہم بھی اور نہ ہمارے باپ دادا بھی تو یہ جو ہم شرک کر رہے ہیں جسے تم شرک کہتے ہو اگر اللہ اس پر راضی نہ ہوتا تو ہمیں دولت کیوں دیتا اولاد کیوں دیتا صحت کیوں دیتا خوشحالیاں کیوں دیتا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے اس فیل پر راضی ہے یہ وہ مشرقین کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو پھر ہم عبادت نہ کرتے ہماری ٹانگیں توڑ دیتا ہمیں نابینا کر دیتا ہمیں تباہی کے گھاٹ اتار دیتا ولا ہر نامدون من ہی منشین اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے حکم کے علاوہ منشین کسی چیز کو یہ تحریمات العباد ہے جی مشرقین کچھ چیزوں کو اپنے معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے جی صورت مائدہ میں آپ نے پڑھا مثلا اس اونٹ پر بوجھ نہیں لادنا یہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ چھوڑ دیا ہے اس کا دودھ نہیں پینا یہ ہم نے فلاں بزرگ کے نام پر چھوڑ دیا ہے اس کا گوشت نہیں کھانا تو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتے تھے کہتے یہ تھے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے اس کا جواب کیا دیا جی کزا لفال من قبل پہلا جواب اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وہ بھی اسی طرح بکواس کیا کرتے تھے فعل الر رسول الل بلاگ المبین میرے پیارے پیغمبر آپ گھبرائیں نہیں کیونکہ نبیوں کا کام تو صرف پہنچانا ہے فحل الر رسول نہیں ہے رسولوں کے ذمے الا البلاغ المبین مگر پہنچانا کھول کر سو آپ نے پہنچا دیا منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ولاقد باس نافی کل امت رسولا دوسرا جواب جی اور یہ حقیقی جواب ہے اصل جواب یہی ہے ان کی اس بات کا تحقیق ہم نے بھیجے تھے تحقیق ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول آپ سے پہلے مختلف قوموں میں امتوں میں نبی آتے رہے کیا پیغام دے کے بھیجا تھا ان بد اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی وائی تانب تاغوت اور بچو تاغوت سے تم کہتے ہو کہ ہمارے شرک پر اللہ راضی ہے اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہم شرک نہ کرتے پاگلو ہم نے تو ہر نبی کے ذریعے لوگوں تک یہ دعوت پہنچائی تھی کہ عبادت کے لائق صرف کون ہے اللہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت تو سے سے جی اس کو ہم اپنی اردو میں کہیں گے سرکشی کچھ علماء نے کہا اتاگوت ہو الشیطان و کلو مئی یدو اللہ ہر وہ بندہ تاغوت ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دیتا ہے شیطان بھی تاغوت ہے اور ہر وہ بندہ تاغوت ہے جو گمراہی کی دعوت دیتا ہے تو مانا کیا ہوگا اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کی دعوت دینے والے لوگوں سے اور شیطان سے بچو مفسرین نے لکھا اتابوت کلو ما او من دون اللہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا پاٹھ کی جائے وہ تاغوت ہے اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا پاٹھ کی جائے وہ تاوت ہے اب معنی کیا ہوگا ہر نبی کہتا تھا اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو فمن ہوں منحد اللہ پھر جب نبی آیا قوم کو یہ پیغام دیا نتیجہ کیا نکلا فرمایا کچھ ان میں سے وہ تھے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی یہ کون ہے اللہ کی کوئی ان سے رشتہ داری تو ہے نہیں تو یہ کون ہے منیب لوگ جن کے دلوں میں انابت ہے رجوع اللہ طلب طلب ہدایت کی طلب ومن ہومن حقت علیہ زلال کچھ ان میں سے وہ تھے جن پر لازم ہو گئی گمراہی یہ کون تھے زدی ہٹ دھرم انادی حق کا راستہ دیکھنے کے باوجود انکار کرنے والے فصیرو فل ارضے یہ تخویف ہوگی تخویف دنیاویہ چلو پھرو زمین میں فن زرو کئی فکان آ کے دیکھو کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا جاؤ قوم لوت کو دیکھو قوم سموت کو دیکھو قوم آت کو دیکھو کیا انجام ہوا تھا ان لوگوں کا ان علا ہدا ہوں یہ تسلی ہے لر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے جی رس ہرس سے ہرس ہمارے اردو میں مانا ہوتا ہے لالچ تو یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے لالچ تو مانا کرو میرے پیغمبر اگر آپ خواہش کریں ترس کا میں اگر آپ خواہش کریں اللہ ہدا ان کی ہدایت کی آپ کے دل میں آئے کہ یہ ہدایت پا جائیں مان جائیں فائن اللہ اللہ یہ دی میوزلو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا جس کو گمراہ کرتا ہے کون معاند زدی جو زد پر اڑ جائے حق کا راستہ دیکھنے کے باوجود انکار کرے اللہ اس ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا وہ مالحم مناسرین اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا یہ جو بنائے پھرتے ہیں نا کہ فلاں چھڑا کے لے جائیں گے اور فلاں سفارش کریں گے اور فلاں کی بات اللہ نہیں موڑتا ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا وہ اکثمو بل جاد ایمان کس بات پہ اللہ شکوا کرنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ صرف شرک نہیں کرتے یہ قیامت کے بھی منکر ہیں یہ اس بات پہ اللہ شکوا کر رہے ہیں وہ اکثم و ہے اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی یادہ ایمانہم پکی قسمیں بات پہ قسم کھاتے ہیں لا یباس اللہ من یموت نہیں اٹھائے گا اللہ اس بندے کو جو مر جاتا ہے اس پر وہ قسمیں اٹھاتے ہیں جو مر گیا سو مر گیا اس کے بعد اس نے نہیں اٹھنا قیامت کوئی نہیں ہونی یہ مشرقی نے مکہ کا کاقیدہ تھا اس کا اللہ نے جواب دیا جی دو جواب دی اللہ نے بلا پہلا جواب کیوں نہیں کیوں نہیں اٹھائے گا بلکہ وعدہ ہو چکا ہے اللہ پر حقا پکا کہ ہم نے مردوں کو اٹھانا ہے یہ تو ہم وعدہ کر چکے ہیں ولا کلا یا لمون لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں لے یو نہ لاہوم یہ بے ست کی علت ہے جی علت بے ست علت کا کیا مین کیوں قیامت آئے گی قیامت آنی چاہیے ایک دفعہ پھر لوگوں کو اٹھنا چاہیے مرنے کے بعد اس کی علت بیان ہو رہی ہے وجہ بیان ہو رہی ہے کیوں لے یبینا بیے نہ تاکہ اللہ لوگوں پر یہ بات واضح کر دے اللہ یختلفون الفیے جن باتوں میں وہ جھگڑ رہے ہیں اس دنیا میں جو جھگڑ رہے ہیں اختلاف پیدا ہو گیا وہ شرک کی طرف چلے گئے غیر اللہ کی پوجا پاٹ نظریں نیازیں اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اڑے ہوئے ہیں تو اس بارے میں اللہ نے فیصلہ نہیں کرنا کیا کے دن اللہ نے اٹھانا ہے تاکہ کھول دے اللہ ان باتوں کو جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں والے یا لمزینہ کافرو اور تاکہ معلوم ہو جائے کافروں کو انا ہم کانو کاز بین کہ وہ جھوٹے تھے دنیا میں وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں سب جھوٹ پہ مبنی تھا کہ آنی چاہیے اور اس کی علت یہ انما قولنا نال <شَيِّن> یہ ان کے کال کا دوسرا جواب ہے ان کا کال کیا تھا مرنے والوں کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا یہ ان کا قول ہے اس کا یہ دوسرا جواب ہے اللہ کہتے ہیں تمہیں تعجب اس لیے ہو گیا ہے نا کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ذرا ذرہ ہو جائیں گے ہڈیاں بکھر جائیں گی ہندو آج جلا دیتے ہیں راک بکھیر دیتے ہیں تو پھر ان ہڈیوں کو کون جوڑے گا اور اس ذرے زرے کو کون اکٹھا کرے گا اللہ کہتے ہیں انما قولنا کوال بے شک ہمارا کہنا ہے کسی چیز کے لیے اذا ارد نہ ہو جب ہم اس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں ان نقول الہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کن ہو جا فیقون وہ ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے کہ ان ذرات کو جو مختلف جگہ پہ بکھر گئے ہیں مرنے والے کے ان کو ہم اکٹھا کر لیں ولدینہ حاجرو فل بشارت لل مہاجرین یہ <تصفيق> سورت تو مکی ہے تو حبشے کی ہجرت مراد ہوگی ہبشے کی ہجرت بھی ہوئی تھی نا جی. سن پانچ نبوی میں یعنی نبوت ملے پانچ سال ہو گئے تھے تو کچھ صحابہ نے حبشے کی طرف ہجرت کی تھی جس میں حضرت سیدنا عثمان ژنورین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ وہ بھی شامل تھے ماں قبل سے ربط کیا ہوگا یہ جو معاندین ہیں توحید کے بھی انکاری ہیں اور قیامت کے بھی منکر ہیں ان کی طرف سے جن مظلوموں پر ظلم ہوئے ان کا رہنا مکے میں دو بھر کر دیا ہے ان لوگوں نے اور وہ ہجرت کر گئے ان کے لیے اللہ خوشخبری دے رہے ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ اے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں ہجرت لوگ کئی نیتوں سے کرتے ہیں مثلا کوئی آدمی یہاں سے گیا دوسرے شہر چلا گیا کاروبار کے لیے تجارت کے لیے ایک بندے نے مکے سے مدینے ہجرت کی تھی ایک عورت کے لیے اس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت کی غرض سے نجرت ہجرت کی اسے وہی وہ بدلہ ملے گا جس کی وہ نیت کر رہا ہے اصل ہجرت جو ہے وہ کیا ہے فی سبیل اللہ کسی گاؤں میں کسی پنڈ میں آپ کا رہنا دو بھر ہو گیا ہے تبلیغ کے دعوت کے سارے رستے محدود ہو گئے سرمایہ دار چودھری وڈیرے آپ کے مخالف ہو گئے آپ کے قتل کی تدبیریں ہو رہی ہیں تو اس پنڈ کو چھوڑنے کا حکم ہے چھوڑ دو اسے کسی اور جگہ آ جاؤ اللہ ان کو بشارت دے رہے ہیں جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں ممباد ما زول مو بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیے گئے انہیں مارا گیا پیٹا گیا ستایا گیا لنوب ان فت دنیا ہسانا ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بھی اچھا اسی دنیا میں ہم انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے اجر ال آخرت اکبر اور جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے لوکانو یا لمون ضمیر غائب کو فار کی جانے بیچی جی کاش وہ کافر یہ جانتے یہ میں کاش کافروں کو پتا ہوتا کہ ہجرت کرنے کا کتنا ثواب ہے تو وہ بھی ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کرتے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے شہروں سے ہجرت کی خود میرے والد صاحب نے ہجرت کی بندیال سے تو ہمارے بندیال میں وڈیرا کیا کہیں گے وہ جو وڈیرے ہیں سرداری سرداری نظام سرداری نظام تو ہمارے بندیال میں بھی اب تو اتنا نہیں رہا لیکن اس زمانے کی بات ہے سن انیس سو پچاس کی بات تو والد صاحب نے وہاں کام شروع کیا ہمارا آبائی پنڈ ہے وہ تو ایک ملک صاحب نے گرمیوں کے روزے اس نے اپنا مکان بنانا تھا تو مکان میں جو یہ غریب لوگ ہوتے ہیں ایموچی مسلی میراسی یہ کمی لوگ یہ تو ان کی رعای ہے نا کہ کام کرو بھائی آؤ کام کرو مفت میں تو وہ تندور جلاتا تھا روٹیاں پک رہی ہیں لوگ کھا رہے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تو جو غریب یہ کہتا نا کہ میں روزے سے ہوں میرا روزہ ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتا اس کو لو دھوپ پہ کام لاؤ اس روزہ رکھا کیوں تو اسے وہ دھوپ میں کام کرواتے عید کا دن آیا تو عید میں سارا شہر اکٹھا ہوتا ہے وہ چودھری بھی سردار بھی والے صاحب نے اس کے خلاف تقریر کی ہمارے پنڈوں میں یہ عادت ہے کہ عید کے بعد سارے لوگ مولوی صاحب کو ملتے اور خدمت بھی کرتے وہ سالانہ خدمت ہوتی ہے عالم کی ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے میں مجھے ساری زندگی میں عید کے دن ایک بندے نے رقم دی ہے یہ آج سے کوئی پندرہ بیس سال پہلے کی بات ہے آپ کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ ہزاروں روپے دیے ہوں گے پانچ روپے وہ میری خدمت کی تھی اس نے خلوص ہے نا اس نے اپنا غریب آدمی تھا تو وہ ملک جب آیا نا تو وہ آگے بڑھا تو وہ بڑا سردار تھا اس کا بڑا دبدبا تھا تنتنا تھا لوگ ڈرتے تھے والد صاحب نے کہا میں تیرے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا چل یہاں سے یہ اس کے لیے بڑی توہین تھی بڑی توہین تھی کہ ایک مولوی اور یہ جملے تو اس نے والد صاحب کے قتل کا مشورہ اور ان کے نزدیک قتل کروانا کون سی مشکل بات ہے کسی بندے کو کہنا مار دو اللہ سے. نہ تھانے میں کسی نے پوچھنا ہے نہ کسی ہمدرد بندے نے والد صاحب کو آ کے بتا دی تو پھر میرے والد صاحب وہاں سے ہجرت کر کے آ گئے چھوڑ دیا بندے یہ گئے والی روڈ پہ ایک پنڈ ہے ڈیرا جاڑا یہاں آ گئے ڈیرا جاڑا ڈیرے جاڑے میں کوئی چار پانچ سال گزارے اور اس پورے علاقے کو توحید سے منور کر سیالویوں کی گدی اور اس کا اثر تھا اس علاقے میں بڑا انہوں نے کام کیا پنڈوں میں ارد گرد پھر اللہ انہیں سرگودا لے آیا اٹھارہ بلاک کی مسجد پھر یہ مسجد جگہ خریدی گئی پھر وہ سامنے جگہ خریدی گئی تو وہ جو اللہ کہتے ہیں الب انہ ہوم فنیا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے وطن چھوڑو اگر اس جگہ پہ کام کرنا مشکل ہو گیا ہو تو ہم دنیا ہی میں تمہیں بھلائی عطا کریں ومار سلنا من قبل کا اللہ رجالو ہی الم مشرقین کے ایک سوال کا جواب ہے سوال کیا ہے چونکہ توں انسان ہے بشر ہے کھاتا پیتا شادی کرتا بال بچے لہذا تم اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا نبی تو کسی نوری کو ہونا چاہیے تھا یہ ہمیشہ سے مشرقین کا خیار رہا ہے اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں ومار سلنا من ان قبل کا اللہ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی بھیجے تھے نوہی ہی ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے تو یہ مرد اور عورت نر اور مادہ یہ فرشتوں میں تو نہیں ہے نوریوں میں نہیں ہے یہ کس میں انسانوں میں تو اللہ جواب دے رہے ہیں کہ پہلے جو نبی آئے تھے وہ بھی تو سارے مرد تھے ہم ان کی طرف وہی کیا کرتے تھے اے مکے کے کافرو تم تو جائے لو ان پڑھو تمہارے پاس آسمانی کتاب کوئی نہیں فصلو اہلا ذکر اہل علم سے پوچھ لو اہلا ذکر کس کو کہا گیا اہل کتاب جن کے پاس تورات ہے انجیل ہے یہودیوں کے علماء عیسائیوں کے علماء پوچھ لو اہل علم سے ان کون تم لا لمون اگر تم جانتے نہیں ہو اگر تم علم نہیں نا تو پھر اہل علم سے پوچھو بلبیہ نات و زبر اے ارسل نا ہم بلبی و زبر کیسے مینا کریں گے ہم نے بھیجا تھا ان نبیوں کو بلبیہ نات کھلی کھلی دلیلیں دے کر موجے وزبر یا زبور کی کتابیں صحیح فے دے کر دلائل دے کر اور کتابیں دے کر ہم نے ان نبیوں کو بھیجا تھا سارے نبی بشر تھے آدمی تھے انسان تھے تمہیں اگر علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں یہ چار اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے مقل ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش ترکی یہ سب حنفی ہیں جی انڈونیشیا شافی ہے سعودی عرب عرب کنٹری حملی ہے عمان وہ علاقہ مالکی ہیں مالکی چار اماموں میں سے کسی نہ کسی امام کے وہ کیا ہیں مقلد ہیں کرتے ہیں تقلید کرتے ہیں یہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں یہ کسی امام کی تقلید نہیں کرتے یہ کہتے ہیں بس قرآن اور رسول تیسری کوئی چیز نہیں ہمیں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان مقلد ہیں الیاز و یہ سب مشرک ہیں امام بخاری مقلد ہیں امام مسلم مقلد ہے ترمزی مقلد ہے ابن حجر مقلد ہے ابن کثیر مقلد ہے ابن تیمیہ مقلد ہے یہ سارے مفسر اور یہ سارے محدث یہ سب تقلید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ اور اللہ کا رسول تیسری کوئی چیز نہیں تو تقلید کسے کہتے ہیں یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تمہیں علم نہیں تم جانتے نہیں ہو فس علو ذکر تو پھر وہ بات اہل علم سے کیا کر لو پوچھ لو جس چیز کا تمہیں پتا نہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو یہی تقلید ہے ایک بات ذہن میں رکھیں عقائد میں کوئی تقلید نہیں عقائد میں اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عقیدہ جو ہوتا ہے مثلا توحید قیامت رسالت اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے قرآن کے وہ احکام جو بالکل واضح ہیں ان میں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں مثلا قرآن کہتا ہے کسی کی غیبت نہ کرو اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی ہر بندے کو پتا ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے جس حدیث کے حکم واضح ہیں اس میں تقلید کی کوئی ضرورت نہیں مثلاً میرے آقا نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اجمی کو عربی پر کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا معیار تقوا ہے اس میں تقلید کی کیا ضرورت ہے جی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس کا کیا معنی ہے ہر بندے کو سمجھ آ رہی عقائد میں کوئی تقلید نہیں قرآن حدیث کے واضح احکام میں کوئی تکلید نہیں تقلید ان امور میں ہے جو واضح نہیں کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا گئی قرآن کچھ کہہ رہا ہے حدیث کچھ کہہ رہی ہے یا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں ٹکرا گئیں تو اب کسی عالم نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے قرآن بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے حدیث بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے یا دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ کیا ہو جائیں صحیح ہو جائیں تو جو عالم ہمیں وہ بات سمجھا دے اور ہم اس کی امانت دیانت پر اعتبار کر کے اس کی بات کو مان لیں دلیل بھی نہ پوچھیں اس کا نام تقلید ہے دلیل بھی نہ پوچھیں اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھہرو جی ذرا نسخہ پیچھے لکھنا پہلے مند دسو یہ دوائی بنی کتوں مجھے اس کی حقیقت سمجھاؤ ڈاکٹر کہے گا نکل اتھوں میں جو لکھ رہا ہوں مجھ پر اعتباد کر آپ وکیل کے پاس گئے مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل کو آپ نے کہا کیا پیش کرو گے بھائی کون سی دلیل دو گے بھائی کیون کتاب وکیل کہے گا نکل یہاں سے میرے پاس آؤ مجھ پر اعتماد کرو تو جس عالم پر آپ نے اعتماد کرنا ہے اسے کوئی دلیل نہیں مانگنی اس نے اس کو حل کر دینا کیوں فروعات میں ہے اصول میں نہیں ہے پھر زین میں رکھے اصول میں نہیں ہے فروعات میں ہے تو فروئی مسئلے میں جو عالم حل کر دے اور بندہ اس کو مان لے اس کا نام کیا ہے تکلید اس میں کون سی شرک والی بات ہے یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں میں کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں نہ میری عادت ہے نہ میں ان فروئی مسائل میں زیادہ تشدد کا قائل ہوں یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں یہ سب قرآن حدیث پڑے ہوئے ہیں انہوں نے نبی پاک سے حدیثیں سنی ہیں خطیب کہتا ہے نا عالم کہتا ہے نا کہ یہ ہے حدیث کا میں یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے عالم کہہ رہا ہے اور آپ اس عالم کی بات مان رہے ہیں تو آپ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ میں اس ابو حنیفہ کی مان رہا ہوں جس نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہے اور تو اس مولوی کی مان رہا ہے کہ اس مولوی جیسے کروڑوں بندے بھی اکٹھے ہو جائیں تو ابو حنیفہ کی یوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے بس فرق اتنا ہے تیری قسمت ہے کہ تُو آج کے مولوی کی مان رہا ہے میری خوش قسمت ہی ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مار انہوں نے جو ہمیں سمجھا دیا ہم نے ان کی امانت پر دیانت پر تقوی پر کپڑا کا کاروبار کرتے ہیں امام صاحب تو دکان سے جانے لگے تو سیلز مین کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی گاک آئے تو یہ تھان جو ہے نا اس میں یہ ایب ہے یہ بتانا ہے اس کی قیمت بھی پوری نہیں ہے واپس آئے پوچھا کوئی گاک وغیرہ نے کہا جی کافل آیا تھا بڑا سامان خرید کے لے گیا اور وہ تھان اس نے کہا جی وہ بھی بک گیا تو تو نے عیب بتایا تھا اس نے کہا ہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا باقی تھانوں میں وہ بھی بک گیا زمانے میں گھوڑے کرائے پر ملتے تھے جیسے آج سے کچھ مدت پہلے سائیکل کرائے پہ ملا کرتے تھے اس زمانے میں گھوڑے کرائے پہ ملتے تو گھوڑا کرائے پہ لیا جس طرف کا وہ کافلہ تھا اس کا پیچھا کیا ان کو روکا کہ تمہارے پاس ایک تھان ہے کہا ہم تو خرید کے لائے چوری تو نہیں کی ہے فرمایا چوری نہیں کی ہے اس میں عیب ہے اس کی جو قیمت تم سے لی گئی ہے وہ قیمت اس کی نہیں ہے میں تمہیں قیمت لوٹانے آیا ہوں تو جو امام ابو حنیفہ کپڑے کے تھان میں خیانت نہیں کرتا اس نے نبی پاک کے ارشادات کے پہنچانے میں خیانت کی ہوگی امت میں خیانت کر دی انہوں نے دیکھیں قرآن کہتا ہے ویدا کوریال قرآن میں جب قرآن پڑھا جائے چپ کرو اور سنو حدیث میں آیا فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یہ بخاری میں کرو حالس کو قرآن کہتا ہے فاتحہ قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو چپ کرو اب امام مغرب میں پڑھ رہا ہے فاتحہ تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ چپ کرو حدیث کہتی ہے کہ فاتح کے بغیر نماز ہو نہیں ہوتی کرو حال اسے پھر مسلم کی ایک حدیث کہتی ہے ازاکارا لمام و فان سے تو امام پڑھے تو تم چپ کرو چلو جی ٹکرا گئی حدیثیں فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی امام پڑھے تو تم چپ کرو کرو حل مقتدی چپ کریں فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان کی کیسے ہو گئی یہ حدیثیں ٹکرا گئی حدیث قرآن سے ٹکرا گئی امام اعظم نے اس کو حل کیا یہ ہے تقلید امام صاحب نے فرمایا میں حل کر دیتا ہوں ساری حدیثیں اپنے اپنی جگہ پہ فٹ ہو جائیں گی امام صاحب کہتے ہیں نمازی کی تین حیثیتیں ہیں یا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے جیسے ہم سنتیں پڑھتے ہیں یا وہ امام بن گیا ہے جیسے امام صاحب آتے ہیں مسلح پر یا وہ مقتدی بن گئے یہ نمازی کی تین حیثیتیں ہیں الگ نماز پڑھنا امام بننا یا اس کا کیا بن جانا مقتدی بن جانا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام بن گیا ہو اس حدیث پہ عمل کرو فاتح کے بغیر نماز نہیں ہوتی الگ نماز پڑھ رہا ہو تو فاتحہ پڑھے امام بن گیا تو فاتحہ پڑھے اور جب مقتدی بن گیا ہو تو پھر اس حدیث پہ عمل کرو امام پڑھے تو تم چلو جی امام صاحب نے ساری حدیثوں پہ عمل کر دیا اس کے باوجود ہم اہل حدیث نہیں ہمارا حدیث سے تعلق ہی کوئی نہیں تم ایک حدیث پہ عمل کرتے ہو دوسری چھوڑ دیتے ہو تو تم اپنے آپ کو الحدیث کہلواتی ہو عجیب بات نہیں ہے یہ تو آپ کو تقلید کی بات سمجھ آ اچھا کچھ مسائل نئے نئے یہ جو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول بس تیسری کوئی چیز نہیں بھائی نئے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کو کیسے حل کریں گے کیسے حل کریں گے اسے نئے مسائل مثلاً فون آج کی یاد ہے فون پر نکاح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دولہ بیٹھا ہے لندن دولن سرگودا یہاں سے وہ فون کے ذریعے نکاح پڑھا رہے ہیں ایل حدیث حضرات فتوا دیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے تب بھی حدیث سے ثبوت دیں نہیں ہوتا تب بھی حدیث سے ثبوت دیں دیں کہتے جو اللہ اور اللہ کا رسول تیسری کوئی چیز نہیں نکاح ہوتا ہے ثبوت دو نہیں ہوتا ثبوت دو دے سکتے ہیں نہیں اس لیے کہ ٹیلی فون نبی پاک کے زمانے میں تھا ہی نہیں تو کیسے آپ دے سکتے ہیں جو نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس میں علماء نے اتحاد نہیں کرنا قیاس نہیں کرنا کیاس کے سوا یہ جو ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں یا اس کا گوشت کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے بھینس اس وقت بھی عرب کا جانور نہیں ہے یہ ایشیا کا جانور ہے عرب میں آج بھی بھینس نہیں ہے کسی حدیث میں بھینس کا کوئی ذکر ہی نہیں کس دلیل سے دودھ پیتے ہو بھائی نبی پاک کے زمانے میں تو اس کا وجود کوئی نہیں کس دلیل سے اس کا گوشت کھاتے ہو ہمارے لیے تو بھائی آسانی ہے ہم مقلد ہیں ہم نے تقلید کی ہے ہم قیاس مانتے ہیں کیاس ہم نے بھینس کو قیاس کیا گائے پر جو گائے کی آتتے وہی اص کر لیا تساں کس دلیل ہلال کیتا بھائی تم تو اللہ رسول کو مانتے ہو تیسری چیز تو آپ مانتے ہی نہیں ہیں بھینس کا تو ذکر ہی نہیں ہے نہ قرآن میں نہ حدیث میں کئی اتنی چیزیں ہیں تو تقلید جو ہے نا ایک اس بندے کے لیے جو قرآن و حدیث پر عبور نہیں رکھتا اس کے لیے تقلید بہت اعلیٰ چیز ہے ڈاکٹر سے آپ نے کبھی نسخے کی تفصیلات ہیں وکیل سے کبھی آپ نے مقدمے کے نکات پوچھے کہ تو کڑی دلیل دینی ہے بھائی کبھی پوچھا اس سے آپ نے ڈاکٹر سے آپ بحث کرنے لگ جائیں اپریشن کرے گا کتنے انچ کا چیر دے گا وہ کہے گا پانچ انچ کہا نہیں تو اترائے دا دے تو وہ نکال دے گا تھکے دے کے باہر وہ کہے گا ڈاکٹر میں آ کے تو, تو ایک اچھا عالم مشتحد ابو حنیفہ رحمت اللہ انہوں نے جو حل کیا اور حل کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی تو اس تقلید میں تو ایک عام مسلمان کے لیے بڑی سہولت ہے کہ جو انہوں نے ہمیں بتا دیے راستہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے مطابق چلتے چلے جائیں ونزلہ وان ذلنا الئی کا ذکر ترغیب ال القرآن بعد جواب شبہ شبہ کا جواب دیا تو اللہ ترغیب القرآن دے رہے ہیں وہ انزل نہئی کا اور ہم نے اتارا آپ کی طرف ذکر قرآن کو کئی جگہ پہ ذکر کہا گیا جی انا نہ زل نہ یہاں بھی قرآن کو ذکر کہا گیا جی معلوم ہوتا ہے قرآن بہت بڑا ذکر ہے جی ہم نے اتارا آپ کی طرف قرآن لِتُبَيِّنَ تو بیے تاکہ تو بیان کریں لوگوں کے لیے مانزلہ علیہم جو کچھ ان کے فائدے کے لیے اتارا گیا ولا اللہ یہ اور تاکہ وہ قرآن میں تفکر کریں سوچیں دھیان دیں قرآن کیا کہہ رہا ہے اف عامن اللہ دین مکر تخویف دنیاوی جی ازالہ شبہ اور ترغیب ال کے بعد تخویف دنیاویا انہیں تو تفکر کرنا چاہیے تھا غور کرنا چاہیے تھا بجائے تفکر تدبر کرنے کے پیغمبر کے خلاف مکرو فریب میں لگے ہوئے الزین مکر اس سیاحت کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں برائی کی یا تدبیریں کرتے ہیں بری بری اس نبی کو قتل کر دو وطن سے نکال دو قید کر دو یہ کیا یہ بے خوف ہو گئے یک صف اللہ وے ملرزا کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے کارون کی طرح اویاتی او العذاب یا آئے ان پر عذاب من حیث یا شرون جہاں سے ان کو پتہ بھی نہ چلے او خزا ہوں فی تکلو یا اللہ ان کو پکڑ لے سفر میں آتے جاتے تکلو کسی سفر میں تجارت میں آتے جاتے اللہ وہی پکڑ لے فماہم بے موجزین پس یہ اللہ کو تھکانے والے تو نہیں ہیں او یا اخوزم اللہ تخوفن یا ان کو پکڑ لے اندیشے کی حالت میں جیسے اللہ نے آج ہمیں پکڑا ہوا ہے اللہ تخوفن یا انہیں پکڑ لے ایک مانا میں نے کیا اندیشے کی حالت میں ایک اور مانا کروں گا یا اللہ نے پکڑ لے ڈرانے کے بعد رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ڈرانے کے بعد اللہ نے پکڑ لے یہ جو آج خوف ہے ہراس ہے پروپیگنڈا ہے میڈیا کے زور سے ہے جو لوگ اس بات کے بھی یعنی قائل ہیں کہ کرونا کوئی نہیں یہ یوں ہی ایک افواہیں اڑائی گئی ہیں ڈرائے وہ بھی اندر سے ڈرے ہوئے ہیں یعنی اس کے باوجود کہ وہ کہتے یہ ہی ہیں لیکن انہیں بھی ایک ڈر سا لگا ہوا ہے کہ شاید جو وہ پروپیگنڈا جس طرح ہو رہا ہے پھر آ, وہ جو وائرس ہے یہ بڑا سیاح وائرس ہے یہ بازار میں نہیں جاتا یہ دفتروں کے سامنے نہیں جاتا امام بارگاہوں میں تو جاتا ہی نہیں یہ مسجدوں میں آتا ہے مسجدوں میں آتا ہے پہلے کہا گیا مدر سے بند کر دو حفظ کی کلا سے بند کر دو کتنا نقصان ہو رہا ہے ان بچوں کا جو حفظ کر رہے تھے خطرہ ہے کہ ان کو سارا پچھلا بھول بھلا نہ جائے. لیکن یہ اکیس رمضان کو یوم علی کے موقع پر امام بار میں بازاروں میں گلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ماتم کر رہے ہیں اکٹھے ہیں اور انتظامیہ ان کی حفاظت کر رہی ہے ملتان میں جو جلوس نکلا گیارہ سو پولیس کے آدمی گیارہ سو پولیس کے آدمی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں جی گیارہ سو اور یہاں چکر لگائے جا رہے ہیں احتکاف نہیں ہو سکتا زیرو کی رپورٹ تو زیرو کی رپورٹ چاہیے زیرو کی اٹھارہ بلاک سے بندے اٹھا دیے اکتیس بلاک سے اٹھا دیے اکتیس بلاک سے اٹھا دیے اس کے ساتھ ایک مسجد تھی وہاں سے اٹھا دیے اکیس بلاک سے اٹھا دیے یہ تو اس دن مولانا ضیاء لاک صاحب نے اس ایس ایچ او سے بات کی جب وہ رات بارہ بجے آیا یہ احتکافی تو اندر سوئے ہوئے تھے اس وقت تو مولانا نے بات کی تو اس کے بعد وہ گیا یہاں سے مولانا نے کہا بھی آرڈر آرڈر لاؤ پنجاب کا آرڈر لاؤ ایک شہر کا آرڈر نہیں چلے گا کہ یہ ایک شہر میں احتکاف نہیں ہوتا پورے ملک میں ہوتا ہے صوبے میں ہوتا ہے پنجاب کا آرڈر لاؤ وزیر اعلیٰ کا آڈر ہو کہ احتکاف نہیں ہو سکتا پھر ساری مسجدوں کے بندے اٹھا دو تو ہم بھی اٹھا دیں گے لیکن اگر آپ کہیں بھائی باقیوں کے لوگ بیٹھے رہے اور آپ اٹھائیں ایسا نہیں ہوگا ہم ایسا نہیں کریں تو یہ جو کہتے ہیں کہ کرونا کا جو مریض ہے انہیں انسولیشن وہ اس میں لے جاؤ اس سے بڑی انسولشن کیا ہے بھائی دس بندے ایک مسجد میں آ گئے تو یہ انسولیشن تو ہو گئی یہ تو الٹا آپ کے فائدے میں کہ بندے اندر محفوظ ہو گئے نہ بازار میں جا رہے ہیں نہ کہیں پھر رہے ہیں پھر اتنی بڑی ہماری مسجد ہے ساٹھ ضربے ساٹھ اس میں اگر دس بندے بیٹھیں پندرہ پندرہ فٹ کے فاصلے پہ بھی بیٹھے نہ تب بھی یہ دس پورے ہو جائیں لیکن کہتے ایک بھی نہ بیٹھے کیوں بھائی ایک بندہ اگر یہاں بیٹھ جائے تو ویر پھیل جائے گا جو اندر کی حرام زدگی ہے وہ بیر لاؤ کہ شاعر اللہ اللہ کے شاعر ہیں اعتکاف بھی تو شاعر اللہ میں ہے نا یہ جو اعتکاب بیٹھنا ہے یہ شاعر اللہ ہے اللہ کے شاعر کی توہین کرنا ہتک کرنا سورت معاہدہ پڑھو اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیے ہے کہ شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو میں نے کل جمعے میں کہا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تمہیں عذاب سے بچائے ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ جو حرکت تم نے کی ہے تم پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے تمہارے گھروں پر تمہارے بچوں پر تم پر اللہ تمہیں محفوظ فرمائے میں اب پھر کہتا ہوں اللہ تمہیں بچائے تم ہمارے بھائی ہو لیکن کچھ آکام لیتے ہوئے کچھ بولا کرو بات کیا کرو ادھر شیوں کا جلوس نکل رہا این اس ٹائم ادھر ہزاروں بندے اور ادھر کہا جا رہا ہے مسجدوں سے بندے نکالیں جی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے یہ ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی بات ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل تشیو کو کیوں اجازت دی آپ نے ان کا اپنا ایک کام ہے اپنے افعال ہیں اعمال ہیں وہ کریں میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے لیے قانون اور اور مسجدوں کے لیے قانون اور یہ کیوں انہیں اگر اجازت ہے اور وہ ان کی ایک رسم ہے اور اللہ کے بندو احتکاف تو عبادت ہے جمعہ عبادت ہے فرض نماز عبادت ہے ان کو آپ نے کھلی بازاروں میں چھٹی دے رکھی ہے اور ادھر آپ مسجد کے اندر ایک بندے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو یہ آپ فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اور اس وقت ملک میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جھگڑا نہیں ہے پورے ملک میں لیکن حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے ایک جیسا قانون بنائے عمران خان صاحب کا تو نعرہ تھا دو پاکستان نہیں ایک پاکستان لیکن آپ نے تو سندھ میں دو پاکستان بنا دی ایک طرف آپ جمعے کے دن بارہ بجے سے لے کے تین بجے تک کرفیو نافذ کر دیتے ہیں اور اکیس رمضان کو جمعہ تھا یہاں کرفیو کہاں مر گیا ہے اس دن بھی کرفیو لگانا تھا نا آپ نے ان کو چھٹی دے دی اور جمعے کے لیے آپ کرفیو لگا رہے ہیں تو یہ ملک کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنے کی کوشش ہو رہی ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے تو ہر ایک کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے کچھ ہمیں بھی ضرورت کرنی چاہیے کیسے کیا ہوا جی مسجد سے باہر نکال دو جی بندے انا راجیو اگر کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ گئے احتکاف کر رہے ہیں کیوں بھائی بازاروں میں جا کے اچھا جی یہ جو سرکاری دفاتر ہیں ایک دفتر ہوتا ہے بارہ فٹ کا چودہ فٹ کا اس میں کتنے اہلکار کام کرتے ہیں جی؟ پانچ پانچ چھ چھ بندے نہیں بیٹھے ہوتے ایک دفتر میں آپ پانچ بندے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور ساٹھ ضربے ساٹھ کی مسجد میں دس بندے نہیں بیٹھ سکتے جی اللہ اللہ نہیں کر سکتے جب کہ یہ صاف ستھری جگہ ہے یہاں ان کو دھویا جا رہا ہے اور سارے انتظامات ہو رہے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کر سکتے جی تو ہمیں بھی کچھ تھوڑی سی ضرورت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ویسے جس طرح وہ کہتے چلے جائیں ہم کرتے چلے جائیں کیوں یا تمہیں یا ان کو پکڑ لے اللہ تخب و فن اندیشے کی حالت میں یہ بھی عذاب ہے یہ بھی عذاب ہے فائن نہ ربا بے شک تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے ڈھیل دیتا ہے کہ شاید تم رائے راست پہ آ جاؤ شاید تم میری بات کو مان لو اولم یلاما خلک اللہ شیین دلیل اکلی چوتھی کیا انہوں نے نہیں دیکھا علامہ خلق اللہ من شیئن طرف ان چیزوں کے جو اللہ نے بنائی ہیں انہوں نے نہیں دیکھا ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے بنائی ہیں کیا زی ان کے سائے یا ڈھلتے ہیں یا تفیہ شاہ ولی اللہ نے میں کیا می گردت آپ کر لو بدلتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں ان چیزوں کے سائے ان یمی دائیں و شمائل اور بائیں لللہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہوئے وہم داخروں اور وہ آئزی کرنے والے ہیں ما جو ہے نا ماں کا لفظ اولم یرو الا ما یہ ماں سورتن مفرد ہے اس کی رعایت سے یمین لایا گیا اور ماں نن جما اس کی رعایت کرتے ہوئے شما لایا گیا جما سجدن کا ایک میں نا کا بھی ہے اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں یعنی اللہ کے متی ہیں سایہ ہمیشہ سورج کی مخالف سمجھ جاتا ہے سایہ ہمیشہ سورج کی مخالف سمجھ جاتا ہے اشارہ ہے کہ سائے کی فطرت ابراہیمی ہے یہ سورج کی طرف نہیں جھکتا مخالف سمت میں جاتا ہے ولی یسجد و معافی سماوات اور اللہ ہی کے آگے سیدا کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں مندابا من, من بیلیا یعنی کوئی جاندار زمین و آسمان کا کوئی جاندار اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے متی ہے متی ولم تو اور فرشتے بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں وہ ہم لاہست اور وہ فرشتے تکبر نہیں کرتے یخاف نہ رباؤ ڈرتے رہتے ہیں فرشتے اپنے رب سے منفو کے رب ان پر غالب ہے و یفالو نہ مایو اور فرشتے کرتے ہیں جو انہیں کہا جاتا ہے یہ سیدے کی آیت ہے جی جن حضرات نے اس آیت کو سنا ہے وہ سیدہ تلاوت کریں گے جی. بعض تو نہیں سارے مبتدئین ان کا خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اور سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نور تھے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا اگر آپ بشر ہوتے انسان بشر تو پھر آپ کا بھی سایہ ہونا چاہیے یہ مبتدین بیان کرتے رہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا بلکہ کئی لوگ تو جو کہانیاں بنانے والے ہیں خوف خدا ان کو نہیں ہیں وہ انہوں نے تو یہ کہا کہ روزہ رسول کا بھی سایہ کوئی نہیں ہوتا پھر وہاں لوگوں نے فوٹو لے کر روزے رسول کے سائے کے فیس بک پہ چڑھائے کہ یہ دیکھو تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کا سایہ نہیں تھا اس لیے نہیں تھا کہ آپ نور تھے بشر نہیں تھے میں کہتا ہوں کہ بشریت کے جتنے لوازمات ہیں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں مثلا پیدا ہونا ماں کا دودھ پینا بکریاں چرانا تجارت کے لیے سفر کرنا بھوک کا لگنا پیاس کا ستانا تھکاوٹ کا ہونا سو جانا شادی کرنا بچوں کا ہونا داماد کا ہونا سسر کا ہونا بیمار ہونا بچھو کا ڈنگ مار لینا اس میں سے خون کا نکلنا گھوڑے سے گر جانا گھٹنے پہ تکلیف ہو جانا یہ سارے بشری لوازمات آپ میں موجود ہو, تھے آپ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا تو سائے کا نہ ہونا یہ بڑی عجیب بات نہیں یعنی مہیر العقول بات ہے اکل حیرت زدہ ہو جاتی ہے بھائی اس بندے کا سایہ کوئی اگر آپ کا سایہ نہ ہوتا تو یہ تو بڑی حیرت والی بات تھی تعجب والی بات تھی اس سے تو ہزاروں صحابہ نے نقل کرنا تھا بڑے بڑے صحابہ اس کو نقل کرتے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا ذخیر حدیث میں آپ کے پاس ایک حدیث بھی نہیں نہ بخاری میں نہ مسلم میں نہ ترمزی میں نہ ابن ماجہ میں نہ نسائی میں نہ بوداؤد میں نہ موت امام مالک میں نہ مسند آمد میں اتنی عجیب بات کے سایہ کوئی نہیں لیکن اس کی ایک حدیث آپ کے پاس کوئی نہیں اسے تو ہزاروں صحابیوں نے نقل کرنا تھا جیسے اذان میں نبی پاک کا نام سن کے انگوٹھے چومنا یہ پانچ وقت مسجد نبوی میں اگر عمل ہوتا آپ فرماتے صحابہ تو کتنے صحابہ اس کو نقل کرتے ہیں؟ کوئی ہی نقل نہیں کر کوئی روایت نہیں ہے آپ کے پاس انگوٹھے چومنے کی لے دے کے فقہ کی ایک کتاب کا آپ حوالہ دے دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے چومے فقہ کی کتاب حضرت ابو بکر کی بات فقہ کی کتاب نے لینی تھی لاؤ کوئی حدیث کی کتاب ایک حدیث ہے آپ کے پاس وہ بھی خسائے سے کبرا میں ایک حدیث خسائے سے کبرا جس کے بلبوتے پہ آپ نے عقیدہ بنا لیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمان ابن کیس عبد الرحمان ابن کیس میزان ال اعتدال اسمائر کی کتاب ہے تہذیب التہذیب تہذیب اسمائر کی کتاب ہے اٹھاؤ سب علماء نے لکھا ہے فاحو کزابن جھوٹ آدمی تھا جھوٹ بولتا تھا اس روایت کے بلبوتے پر آپ نے یقیدہ بنا لیا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا دیکھیں ہجرت کر کے جب آپ مدینے پہنچے کبا تو مدینے کے لوگ آپ کو ملنے آئے انہوں نے نبی پاک کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا وہ حضرت ابکر کو نبی سمجھنے لگے یعنی ان کی حرکات سے سکناس سے آداز سے یوں پتہ لگتا تھا بھائی یہ حضرت بکر کو سمجھ رہے ہیں حضرت او بکر بھی سمجھ گئے پہ نو غلط فہمی ہو گئی تو حضر بکر نے کیا کیا حضر بکر نے یوں کیا کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں دھوپ لگ رہی تھی تو حضرت ابکر ایک کپڑا لے کر آپ کے اوپر یوں خادموں کی طرح کھڑے ہو گئے کپڑا تان دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں تو خادم ہوں مخدوم تو یہ ہے تو اگر آپ کو دھوپ نہیں لگتی تھی تو حضربکر نے وہ کپڑا کیوں تانا تھا وہ کپڑا اوپر کیوں کیا لیکن یہ روایت بھی اگر آپ کو پسند نہ آئے تو میں ایک بڑی زبردست حدیث پیش کر دیتا ہوں تمہارے پاس تو سایہ نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس سایہ ہونے کی دلیل سنو مسند احمد ہے جی سفا تین سو ہے گلت چھٹی ہے جی مسند آمد سفا تین سو چھٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیاں ہیں جی سیدہ زینب اور آپ کی ایک اہلیہ ہیں سیدہ صفیہ سیدہ صفیہ یہودیوں میں سے آئی ہیں یعنی ادھر سے آئی ہیں حضرت زینب نے کسی موقع پر حضرت صفیہ کے متعلق کوئی ناروا جملہ کہہ دیا جملہ میرے ذہن میں ہے میں دہرانا نہیں چاہتا کہ وہ تو ایسی ہے آپ کو یہ جملہ پسند نہ آیا آپ حضرت زینب سے ناراض ہو گئے آپ حضرت زینب کے گھر نہیں جاتے تھے حضرت زینب بڑی پریشان نہیں آتے تو حضرت زینب اس کو بیان کر رہی ہیں کہ پھر ایک دن دوپہر کے وقت میں بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے ایک سایہ دیکھا میں نے ایک سایہ دیکھا تو اچانک نبی پاک تشریف لے آئے چلو جی ام المومنین کی روایت ہے کہ آپ آئے تو آپ کے آنے سے پہلے میں نے کیا دیکھا سایہ دیکھا یہ سایہ ہونے کی تو روایت میں نے پیش کر دی ہے نہ ہونے کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جی وکال اللہ تخزو اے آد دعوا جی، تیسری مرتبہ جی داو توحید کا ذکر تیسری مرتبہ اور سمرا دلائل توحید سمرا بھی ہے جی اور اللہ نے کہا لا تخو الہین مت بناؤ دو مابوت اناہوں واحد بے شک وہ معبود ہے ایک فراہب پس مجھ ہی سے ڈرو یہ غائبانہ ڈرنا ہے جی غائےبانہ خوف ہے غائبانہ ورنہ تو بندہ سانپ سے بھی ڈر جاتا ہے شیر سے بھی ڈر جاتا ہے ڈاکو سے بھی ڈر جاتا ہے تو یہ اللہ سے جو ڈرنا ہے یہ غائبانہ ڈرنا ہے کہ میں اس کی گرفت میں نہ آ جاؤں و لہو معافی سماوات و متعلق ہے ب دلیل وہ جو چوتھی دلیل ہم نے پڑھی ہے جکلی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں و الدین واس اور اسی کے لیے ہے عبادت واسبن من شاہ ولی اللہ صاحب نے مانا کیا جی واسبن عبادت اے ادین عبادت ادین الحکم واسبن دائے اسی کے لیے ہے حکم ہمیشہ کسی چیز کا حکم کرنا صحت کا بیماری کا بارش کا خوشحالی کا یہ اسی کے لیے افغیر اللہ تب کیا اللہ کے سوا تم اوروں سے ڈرتے ہو ڈرنا تو اللہ سے چاہیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے تو یہاں بھی گائے ڈر مراد ہے جی مابکمن نعمت ان فمین اللہ زجر ہے جی اور متعلق ہے تتکون کے اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے فمن اللَّهِ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ قرآن ہے جی قرآن کون سی آیت ہے جی ترپن سورت ناہل کی آیت نمبر ترپن ماں من نعمت ان فمین اللہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اولاد ہے دولت ہے مکان ہے صحت ہے تجارت ہے دکان ہے جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے فمین اللہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی کتنے قرآن سے دور ہیں وہ لوگ جو یہ جملے بولتے رہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے داتا صاحب نے دے رکھا ہے پیر سیال نے دے رکھا ہے اور پیر سیال کو جو کچھ دے رکھا ہے وہ کس نے دے رکھا ہے وہ تم نے دے رکھا ہے پیروں کو کون دیتے ہیں مرید انہوں نے تصیں د اور وہ تمہیں دے رہے ہیں اللہ کے بندو قرآن کے قریب آؤ جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے فمن اللہ کس کی طرف سے اللہ ہے اللہ سماض مسا کو مزرو پھر جب پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف ازر سختی بیماری فائی تجارون اسی کی طرف تم چلاتے ہو شاہ عبدالقادر صاحب نے میں کیا چلانا تستغیثون استغاثہ کرتے ہو پکارتے ہو تکلیف اور سختی آ جائے نا پھر تمہیں اپنے سارے مشکل کشا بھول جاتے ہیں پھر اللہ اللہ ہوتا ہے سمزا کشف زران پھر جب اللہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے اضافری کم من کم اس وقت ایک گروہ تم میں سے بے رب یوشر اپنے رب کے ساتھ شریک بتانے لگتے ہیں جب اللہ تکلیف ہٹا دیتا ہے نعمتیں کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ کے شریک بنانے لگ جاتے ہو اور جب دکھ اور مصیبت آتی ہے تو پھر خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہو لے یقف رو لام لے کے یعنی ان کے اس رویے کا انجام اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کا انجام کیا ہے تاکہ ناشکری کریں کریں بات انہیں نامات کی جو ہم نے ان کو دی ہیں ناشکری کریں ہماری نعمتوں کی فتح کھا پی لو فتح نفع اٹھا لو کھا پی لو ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا میرے پاس آنا ہے نا پھر میں تم سے پوچھ لوں گا وہ جالون لمالا یا لمون یہ ضمن شرک فیلی کا ذکر ہے بطور شکوا نیازات العباد غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے لا یا جن کو یہ جانتے نہیں یا لمون اے حقیقت ہوں حقیقت ہوں ان کی حقیقت کو یہ نہیں جانتے وہ کون ہے ان کے معبود ان کے مشکل کشا حاجت روا ان کی حقیقت کہنے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے ٹھہراتے ہیں کیا نصیباً ایک حصہ مما رزکنا ہماری دیوی روزی میں سے روزی ہماری حصے ان کے ہماری دیوی روزی میں کیسی اللہ نے تنز کیا جی ہماری دیوی روزی روزی ہماری اور حصے ان کے ٹھہراتے ہیں جن کی حقیقت کو یہ جانتے بھی نہیں حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ میرے حدیث کے استاد تھے اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے انہوں نے کیا معنی کیا انہوں نے یا لمون مابودان باطلہ کی طرف لگایا ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جو انہیں نہیں جانتے یعنی جن کے نام کی نظر و نیاز دے رہے ہیں نا انہیں ان کا پتہ بھی کوئی نہیں کہ کس نے نظر دی کس نے نیاز دی یہ مانا کیا جی انہوں نے حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اتبیاان عربی میں بہت خوبصورت تفسیر ہے جی وہ آپ کو ملے آپ ضرور لیں جی وہ تفسیر بڑی آسان عربی اور بڑی خوبصورت تفسیر اتبیاان اور ٹھہراتے ہیں ان کے لیے جو ان کو جانتے بھی نہیں ایک حصہ ہماری دی روزی میں سے شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت پہ کیا لکھا جی یہ ان کو فرمایا یہ دلی کی اردو ہے دلی کی پرانی یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت جانوروں میں تجارت میں غیر اللہ کی نیاز ٹھہراتے ہیں یہ ان کو فرمایا جو جانوروں میں اناج میں تجارت میں غیر اللہ کی نیازیں دیتے ہیں تلائے اللہ کی قسم لس اللہ تم سے پوچھا جائے گا اما کن تم تفترون جو تم جھوٹ باندھ رہے ہو افتراء کر رہے ہو نا اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہونی ہے وہ یہ بھی شکوہ ہے اور متعلق ہے یج آلون عل کے اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں یہ مشرقین مکہ کے دو قبیلے تھے جی بنو خزا اور بنو کنانا یہ دونوں قبیلے جو تھے نا ان کا یہ نظریہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں حقیقی مانوں میں بیٹیاں نہیں کہتے تھے اتنے پاگل نہیں تھے یجالون کا لفظ بتا رہا ہے ٹھہراتے ہیں بناتے ہیں بناتے ان کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیوں کی طرح ہیں اللہ نے بیٹیاں بنایا ہوا ہے بہی مانا کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا بیٹی جو مطالبہ کرے باپ پورا کرتا ہے اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا اس معنی میں بیٹیاں کہتے ولہ ہوم سبحا نہ یہ ان کی ان کے قول کا جواب ہو گیا جی وہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں حالانکہ اللہ کیا ہے پاک ہے اولاد سے کیا ہے پاک ہے آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی جی اللہ بھی بعض اوقات بڑی عجیب بات قرآن میں کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں ولہ ہم ما یشتا اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں یعنی بیٹے میرے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے اور ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے آگے کیا کہا ویزا بشیرا احدوم بل اور جب ان میں سے کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بیٹی کی زلا وجو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسو کالا وہ قظیم اور وہ رنج سے بھر جاتا ہے اسے جب بتایا جاتا ہے کہ تیرے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے رنج سے بھر جاتا ہے یتوارا مینل کام چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے من منسو ما بشیرا بے اس منہوس خبر پر جو اس کو دی گئی لوگوں کا سامنا نہیں کرتا آ یوم سیکھو سوچتا ہے سوچتا ہے کیا اس بیٹی کو چھوڑ دوں یوم سے کو ہوں زمیر راجے بسوئے ماں ماں اس کے لیے ضمیر مذکر کی استعمال کر دیجیے سوچتا پھرتا ہے کیا چھوڑ دوں اس بیٹی کو اللہ ذلت برداشت کر کے زندہ رہنے دوں ہم یدوسوف توراب یا اس کو دبا دوں مٹی میں زندہ درغور کر دوں اللہ ساما یا کمون سنو برے فیصلے کرتے ہیں جو فیصلہ تم کرتے ہو برا فیصلہ کرتے ہو یہ مشرقین مکہ کی عادت اللہ نے ذکر آیت جی. کی آیت نمبر جی انسٹھ سورت نال کی آیت نمبر انسٹھ یہ مشرقین مکہ کی عادت ذکر کی گئی کہ بیٹی کی خوشخبری دی جاتی چہرہ سیاہ ہو جاتا رنگ اڑ جاتا اور جناب لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا امت محمدیہ کے لوگ اگر آج اسی خصلت پہ آ جائیں تو انہیں پھر اپنی قسمت پہ ماتم کرنا چاہیے آج ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اس میں دیندار کیا بے دین کیا نمازی کیا بے نمازی کیا سب شامل ورنہ تجربہ کبھی کر کے دیکھنا کہ آپ کا کوئی ماموزاد چچا زاد پھوپی زاد قریبی اس کی ایک بیٹی دوسری تیسری چوتھی چوتھی پانچویں بیٹی ہو تو جا کے ذرا اس کے گھر کہنا مبارک ہو جی کہنا ذرا وہاں ہماری عورتیں آتی ہیں کہتی ہیں اللہ کی مرضی بھائی تازیت ہوتی ہے تازیت تو یہ عادت کس کی ذکر کی گئی مشرقین مکہ کی کئی ہمارے نوجوان ہیں وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے پہلا بیٹا چاہیے بیٹی نہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے میں نے ہم نے پڑھا فیس بک میں اخباروں میں ایک عورت نے بچی جنی ماں اس کے ساتھ تھی اور بچے جننے کے تھوڑی دیر بعد وہ بھاگی اسپتال سے نرسوں وغیرہ نے اسے پکڑا پھر کیا بات اس نے کہا مجھے قتل کر دے گا کہا کون قتل کر دے گا میرا خان اس نے کہا اگر بیٹی ہوئی تو میں تجھے قتل کر دوں یہ بھی مسلمان ہے نا یہ بھی کلمہ پڑنے والے لوگ ہیں بھئی یہ بیٹی یا بیٹے کا پیدا کرنا اس بیوی بی کے بس میں ہے میڈیکل یہ کہتی ہے کہ بیٹے کے نہ ہونے میں بیٹے کے نہ ہونے میں میڈیکل کے لحاظ سے قصور عورت کا نہیں مرد کا ہے کمزوری تیری ہے ڈالتا اس پر ہے پھر اس کو قتل کر دینا ہے میں نے دیکھیں آپ نے سورج جاسیا میں پڑھا جی آہ یہ بول میاں شاؤ اناسا شورا حامیم اشورا یہ بول میاں شاؤ اناسا و یہاں اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے بیٹوں کا ذکر بعد میں کیا بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا کیوں اللہ کی منشا لگ رہی ہے کہ میرے بندے کے گھر پہلی بیٹی ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد کیا تھی بیٹی زینب تو یہ کیا ہوا وہ بیٹی ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پھر اس کی پیدائش پہ وہ خوشی نہیں کی جاتی جو بیٹے کی پیدائش پہ کی جاتی ہے کیوں یہ مشرقین مکہ کا رویہ قرآن نے ذکر کیا ہے مومن کی یہ شان نہیں ہے مومن کی تو یہ شان ہے اس امت کی کہ میرے جس امت ہی کے گھر میں تین دو ایک بیٹیاں ہوئیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اچھی جگہ رشتہ دیکھ کر ان کی شادی کر دی بیٹوں کی طرح اپنی بیوی بیٹی کو چاہ بیٹوں کی طرح وہ بندہ قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا یہاں تو بڑی بشارت نے یہ بیٹوں کی طرح کیوں کا ہمارے ہاں بیٹیوں کو پیچھے رکھا جاتا ہے بیٹوں کو آگے رکھا شہروں میں تو شاید اتنا رواج نہ ہو دیہاتوں میں آپ جائیں کھانا پینا اچھا بیٹے کے لیے بیٹیوں کے لیے نہیں دودھ دہی بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے نہیں اسی لیے غالبن فرمایا بھائی اس نے بیٹیوں اور بیٹوں میں کوئی فرق نہیں کیا دونوں کا ایک جیسا لحاظ کیا لذین ال نبی آخرا ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر مسلس ان کا حال برا ہے یا ان کی صفت بری ہے یعنی بچوں کو پسند کرنا اور بچیوں کو ناپسند کرنا یہ بری صفتیں ولی اللہ مسل الع اور اللہ کے لیے ہیں صفتیں آلہ واہو الغنی عالمین اور وہ مخلوق کی سفتوں سے پاک ہے واہو ال عزیز الحکیم اور وہ العزیز فل اخز پکڑنے میں الحکیم فتا خیر جلدی نہیں پکڑتا ول خز اللہ اللہ سبز المیم تخویف ہے ایج اور اگر اللہ چاہے اور اگر اللہ پکڑنا چاہے اللہ اکبر اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑنا چاہے بے ظلم ہم ان کے ظلم کی وجہ سے نا کی وجہ سے ما ترکا لیا مندا باہ تو نہ چھوڑے زمین پر کوئی رینگنے والا علماء نے لکھا کہ ظلم اور گناہ یہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے معصوم تو صرف انبیاء ہیں ان کے علاوہ تو مخلوقات میں کوئی بھی معصوم نہیں کسی نہ کسی درجے میں خطا کار ہے ظالم ہے تو انہیں برباد کر دیا جاتا تو پھر انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہ رہتی اور جب انسان نہ رہتے تو پھر جانور اور کیڑے مکوڑے اور انہیں بسانے کی کیا ضرورت تھی اس زمین پر کوئی رینگنے والا اللہ نہ چھوڑتا اگر لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے اللہ پکڑنا چاہتا مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کنایا یہ کنایا تن لفظ بولا کہ گناہوں کے سبب اگر لوگوں کو پکڑنے لگے تو کوئی اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا یہ میں ہے نہ بھاگ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے ولا یو اخروم لیکن اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے مسمن ایک وقت مقرر تک پھر جب آ گیا ان کا وقت وہ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے گھڑی اور آگے بھی نہیں بڑھ سکیں گے وہ یج آلون ما یقر متعلق ہے یج آلون بنات کے جی اور بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ باتیں جس کو خود ناپسند سمجھتے ہیں کیا فرشتے بیٹیاں اپنے لیے بیٹیاں ناپسند سمجھتے ہیں یا شریک بنانا اپنی ملکیت میں کسی کو شریک نہیں بناتے اپنی دکان میں بنائیں اپنی زمین میں بنائیں اپنی دولت میں کسی کو شریک بنائیں یہ نہیں چاہتے وہ اللہ کے شریک بناتے ہیں یہ میں ہے اور ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں جس کو خود ناپسند سمجھتے ہیں وتا صف النت تو ہم اور بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں القاضے جھوٹ کیا وہ کیا چیز بیان کرتی ہیں جھوٹ انا لہو کہ اگر قیامت آ بھی گئی نا تو بے شک ان کے لیے وہاں بھی بھلائی بھلائی ہوگی یہ بیان کرتے ہیں اول تو قیامت آنی نہیں اور اگر آ بھی گئی نا تو جس رب نے ہمیں یہاں دے رکھا ہے وہاں بھی دے گا یہ جھوٹ ہے جی لا جرمہ کوئی شک نہیں بے شک ان کے لیے آگ ہے وہ انا مفرتون اور وہ آگ میں آگے بھیجے جائیں گے تاہ لنا اللہ قبلک تخویف اخروی ہے اور تسلی ل رسول ہے اللہ کی قسم ہم نے بھیجے طرف کئی امتوں کے من منقبلک آپ سے پہلے رسول بڑی امتوں کی طرف رسول آپ سے پہلے بھیجے فضین لحمیتان عامہ لحم پھر مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو ان مشرقین کے اعمال کو شیطان نے مزین کیا وہ اعمال کیا تھے شرکیہ اعمال بدت والے اعمال کر شرک رہے تھے سمجھ عشق رہے تھے کہ یہ عشق ہے بزرگوں سے محبت ہے مزین کر ہے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال فاہوا ولیو ہوم پس وہی شیطان ان مشرقین مکہ کا بھی دوست ہے ولیو ہم ہوم مشرقین مکہ اور وہ شیطان ان مشرقی نے مکہ کا بھی دوست بنا ہوا ہے آج آج پھر دنیا و لوم عذاب اور ان کے لیے عذاب علیم ہے و مانزل علی کل کتاب تسلیل رسول ہے جی اور نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب اللہ تو بیہ مگر اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے سامنے وہ مسئلہ جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں مراد مسئلہ توحید ہے جی اللہ ہی الہ ہے آپ لوگوں کو بتائیں مسئلہ تو ہی سمجھائیں اور وہ کتاب نری ہدایت ہے اور رحمت ہے لیک میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن بڑی رحمت ہے بڑی ہدایت ہے ولہ سمای مان پانچویں اکلی دلیل جی اور یہ کئی جگہوں پہ ہم نے اس طرح کی پڑھی ہیں ایتے جن عقلی دلیلیں ہیں اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو بعد مئو اس کے مرنے کے بعد موت سے مراد ہے بنجر ہونا بے آباد ہونا ان فیضا لیکل آیتن بے شک اس میں البتہ ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں یعنی انابت رکھتے ہیں ان لَكُمْ فِي انعام لا ابرا اور بے شک تمہارے لیے فل انعام میں لا ابرتن نصیت لا عبرتن دلالتن قدرت اللہ اللہ کی قدرت پر دلیل اللہ کی عظمت پر دلیل اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں اللہ کی قدرت پر بڑی دلیل نسکی کم ہم پلاتے ہیں تمہیں ممافی مم فی ہی جو کچھ ان کے پیٹوں میں ممبئی نے فرسن ودمن گوبر اور خون کے درمیان سے لبن خالصا دودھ خالص سائے گل شاربین جو خوش ذائقہ سائغن گلے سے آسانی کے ساتھ اترنے والا لشاربین پینے والوں کے لیے ممبئی نے فرسن ان ودم ان کا مطلب ہے جی کہ جب وہ غذا میدے میں تھی نا جانور کے میدے میں تو وہاں گوبر بھی بن رہا تھا تو ہم نے وہاں گوبر سے الگ کر لی اور جب وہ غذا جگر میں تھی نا تو اسی جگر میں خون بھی بن رہا تھا تو ہم نے وہاں دودھ کو خون سے الگ کر لی یہ میں نے جی میدے میں گوبر سے الگ کیا جگر میں خون سے الگ کیا اور خالص دودھ تمہارے برتن میں ڈالا و من سمراتن نخیل اور کھجور کے پھلوں سے ول اور انگور سے تت تخونا منو سکرا تم بناتے ہو اس سے شراب ورز کن اور عمدہ روزی انگور سے کھجور سے یہ عمدہ روزی کیا ہے جی سرکہ شربت نبیز کشمش خرما اور سکرن شراب تو مفسرین کہتے ہیں جس وقت یہ ایت اتری اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی یہ مکی ہے نا اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لیے یہاں شراب کا ذکر کر دیا لیکن رزکن ہسنن کہہ کے اشارہ اللہ نے کر دیا بھائی سکرن جو ہے وہ رزکن ہسنن نہیں ہے یہ اشارہ تھوڑا سا کر دیا بھائی رزکن ہسنن نہیں ہے اور کچھ علماء نے لکھا کہ یہ اللہ تمبی کرنا چاہتے ہیں کیا میں نے تمہیں انگور اور میں نے تمہیں کھجور جیسی نعمت دی تھی تم نے کیا کیا اسے شراب بنا دیا یہ اللہ تمبی کے رنگ میں کہہ رہے ہیں ان فیضا لے کلا یتن لے لون بے سک اس میں البتہ نشانیاں اکر رکھنے والی قوم کے لیے وا ربو کا علم نہ اور حکم بھیجا تیرے رب نے الان نہ شہد کی مکھی کی طرف دودھ کے بعد شہد کا ذکر جی دودھ کا ذکر کیا پھر شراب کا ذکر کیا پھر شہد کا ذکر کرنے لگے حکم بھیجا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کیا کے بنا من الجبال بیوتن پہاڑوں میں گھر شجر درختوں میں گھر وہ یارشون اور بلندو بالا عمارتیں جو وہ بناتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا آپ نے دیکھا ہوگا یہ بڑی بڑی عمارتیں ہیں یہ کمپنی باغ کے قریب بڑی بڑی ٹینکی ہیں ان کے نیچے بڑے بڑے چھتے شہد کے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتوں میں گھر بنا سما کلی مینکل پھر رس چوسا کر ہر قسم کے پھلوں سے فصلوں کی پھر چلتی رہا کر سوبولا ربے کا ذللن اپنے رب کی آسان کردہ راہوں پر پھل سے رس چوس کے نا پھر چھتے کی طرف آ رہی ہے وہ رب نے راہیں آسان کی ہیں ان کی طرف چلتی رہا کر یخرو جو ممبو نکلتا ہے ان کے پیٹوں سے شراب ان پینے کی چیز مختلف الوانو جس کے رنگ مختلف ہیں موسمی تغیرات موسمی جو تغیرات ہوتے ہیں مختلف موسم کا شہد ہے اس موسم کا اثر ہوتا ہے رنگ مختلف ہو گیا یا جو پھل اور پھول بیری وغیرہ وہاں سے جو انہوں نے رس چوسا ہے اس کی وجہ سے بھی رنگ کیا ہو جاتے ہیں مختلف ہو جاتے ہیں سرخ ہے سنہری ہے زرد ہے سفید ہے سوات کے علاقے میں سفید رنگ کا شہد ہوتا ہے میں نے بھی ایک دفعہ وہاں سے خریدا تھا سوات کے علاقے سے اور وہ جمع ہوا شہد مٹکوں میں پڑا ہوتا تھا مختلف دکانوں پہ اور جس طرح یہ حلوہ نہیں ہوتا جمع ہوا بالکل اس طرح جمع ہوا چمچوں سے کھا رہے ہیں چمچوں سے میں نے کہا یار ہمارے ہاں تو شاید ہوتا ہے سیلانی بہتا ہے انہوں نے کہا جی سیلانی بن جاتا ہے آپ لے جائیں گرم پانی کرے کسی دیجکی میں اس کے اندر یہ برتن رکھے سیلانی ہو جائے گا میں نے وہ اسے خرید کے لیا یہاں میں نے برتن میں رکھا بوتلیں بالکل وہ شہد بن گئی سفید رنگ کا شہد ایک دفعہ کراچی میں میں نے نیم کا شہد لیا نیم کا نیم کیا لگے اور شہد کیا لگے وہاں میرے ایک شاگرد ہوتے تھے یہاں دورے تفسیر پڑھ کے گئے تھے میں ان کے گھر میں تھا تو وہ کہتے میری کمر میں بڑی تکلیف تھی میں نے بڑا علاج کروایا ٹھیک ہی نہیں بس میں نے نیم کا شہد کھایا تو ٹھیک ہوگی وہ کوئی نیم کا اثر پھر شہد کا اثر تو میں وہاں سے لے آیا تھا وہ نیم کا شہد تو فی شفا الناس اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے کائدہ اکثریہ جی قادہ ہے اکثریہ ہر بیماری نہ اکثر قاعدہ ہے ورنہ شوگر کا مریض کھائے گا تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوگا قاعدہ ہے اکثریہ یہ یا شہد کو دوسری دواؤں میں ملا کر جب لیا جائے گا تو ان دوسری دواؤں میں اس کا اثر آ جائے گا یہ شہد کی مکھیاں مسدس زاویے پر خانے بناتی مسدس تاکہ کوئی جگہ ضائع نہ ہو یہ کون سمجھا رہا ہے ان کو وہ اوہا ربو کا الن نہ لے مسدس پھر ملکہ کے لیے گھر بناتی ایک ملکہ ہوتی اس کا ایک الگ اس چھتے میں گھر ہوتا ہے وزیر اعظم ہاؤس اس کا الگ کچھ مکھیوں کا کام ہے جائیں اور رس چوس کے لائیں کچھ کا کچھ مکھیاں سیکورٹی پر ہیں جب یہ واپس آتی ہیں رس چوس کے تو وہ ان کا جائزہ لیتی ہیں صحیح رس چوس کے آئی ہیں اگر کسی گندی چیز کا رس چوس کے آئے فک وہ سیکورٹی والی مکھیاں ان کو مار دیتی آپ نے وہاں نیچے مری ہوئی کئی مچھیاں مکھیاں آپ ہیں ایک بڑا نظام ہے پھر وہ شاید بنتا ہے آپ کو بھی کہیں سے خالص مل جائے تو ضرور استعمال کرنا اگر خالص مل جائے تو ورنہ اس میں بڑی ملاوٹ ہے توبہ توبہ پاکستانی لوگ بڑے بڑے تیز ہے پاکستانی لوگ مجھے خود بڑا تجربہ ہے اس کا یعنی اس کے چک کے میں مجھے پتہ چلتا ہے لیکن ایک دو دفعہ میں بھی دھوکہ کھا میں نے خرید لیا پھر خرید کے کیونکہ میں کچھ زیادہ شاید کا شوقین تو رکھ دیتا ہوں تو وہ میں نے ڈیڑھ سال دو سال کے بعد دیکھا تو ترک گیا حالانکہ ماکھی شاید سینکڑوں سال بھی خراب ہو خراب نہیں ہوتی اصلی ہے وہ کبھی خراب نہیں تو اس میں بہت ملاوٹ ہمارے میاں والی کے علاقے میں آپ جائیں میاں والی سے کالابا مشتاق پراچا صاحب کے علاقے کی طرف تو وہاں کے لوگ بڑے بڑے کڑاؤں میں خود خالص ماخی بناتے ہیں خالص اور وہ کہتے ہیں خدا دی کسم خالص ہے اص آپ بنایا خود بنایا ہم تو اس میں ملاوٹ بہت ہاں کوئی ایسا دوست ہو جو خود اتارے ہمیں دے دیتے ہیں تلگنگ کے علاقے میں ہم جاتے ہیں تو کئی ساتھی ہمارے تو نہ میں دے دیتے ہیں لیکن کبھی کبھی شاید جب ہم استعمال کرتے ہیں سبحان لگ بندہ حیران ہوتا ہے ایک دفعہ میں چکوال کے ایک علاقے میں گیا زور کے بعد میں نے کسی جگہ تقریر کی رات وہاں جا کے میں نے تقریر کرنی تھی میں جو مغرب کے وقت وہاں پہنچا نا تو میرے جسم میں سخت کو پتنی نہیں کیا ہوا وہ تھوڑا سا اوپر چڑھ کے جانا تھا وہ سے چڑھا ہی نہیں نہ بیٹھا جائے نہ لیٹا جائے بس میرے دل میں یوں ہے میں نے کہا یار شہد ہے کہتے جی ہے میں نے کہا خالص ہو جی بالکل خالص ہے میں نے کہا دودھ گرم کرو دودھ گرم کیا دو چمچ شہد ڈالے گرم گرم شہد پیا آدھے گھنٹے کے بعد کیا تھکاوٹ تھی اور کدھر گئی تھکاوٹ پتہ ہی کوئی اس میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے بشرتے کے خالص میں یہ جو چھوٹی اور بڑی مکھی کی بات ہے اس میں میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک بزرگ تھے لالیاں کے ہمارے یہ حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب جو شیخ العدیث ہیں ہمارے امام بھی ان کا تعلق بھی لالیاں سے تو وہ بزرگ آیا کرتے تھے مجھے بھی یاد میں چھوٹا سا ہوتا تھا تو بزرگ بالٹی میں شاید لاتے تھے اس کے اندر چھتا بھی ہوتا تھا تو میرے والد صاحب ان سے کہنے لگے بزرگو اے چھوٹی مکھی دا کہ وڈی مکھی دا تو وہ بزرگ جواب میں کہتے ہیں مولانا وہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے فی شفا الناس وہ چھوٹی مکھی کے لیے کہا ہے کہ بڑی مکھی کے لیے والے صاحب نے کہا جی اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں اللہ نے تو مطلق کہا ہے فی اے شفاول ناس چاہے وہ بڑی مکھی کا ہو یا چھوٹی مکھی کا انفیزا لے کل آیتن اس میں البتہ بڑی نشانیاں ہیں لے کو میں ان لوگوں کے لیے جو سوچ بچار کرتے ہیں بس کریں تلوا بھی پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات میں ایسے اشتہارات شائع کروا جاتے ہیں جو عیسائی لٹریچر بائبل طورا زبور انجیل فری فراہم کرنے کا دعویٰ کیا گیا نہیں جی کوئی غیر مسلم اپنے مذہب کی ہمارے ملک میں اس طرح تشہیر نہیں کر سکتا ہاں کہ ان کے اپنے لوگ ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں ان تک اپنی دعوت پہنچانا اپنی بات پہنچانا اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اگر کوئی شخص باہر کسی ملک میں ہے اور یہاں مساجد بند ہیں تو وہ عید کی نماز کہاں ادا کریں گے اگر وہ کچھ بندے وہاں ہیں پانچ سات بندے تو وہ کسی جگہ بھی عید کی نماز پڑھ لیں کسی گھر میں پڑھ لیں کسی سین میں پڑھ لیں کھلی جگہ پہ پاڑ لیں اور اگر اتنے نہیں ہیں یہ آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ پر عید واجب نہیں ہوگی جی حضرت علی کا قاتل کون تھا ابن ملجم عبد الرحمن اس کا نام تھا اور یہ خارجی تھا پہلے حضرت علی کے گروہ میں شامل تھا حضرت علی کی خلافت کو فرض جانتا تھا بیعت نہ کرنے والوں کو کافر سمجھتا تھا جب حضرت علی نے حضرت معاویہ سے سلو کر لی تو یہ حضرت علی کے خلاف ہو گیا اور اس نے حضرت علی کو شہید کر دیا جی رمضان مبارک میں نیا کپڑا پہننے کا حساب نہیں ہوتا نہیں جی کوئی حدیث نہیں ہے جی یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں جی ویسے بھی اگر کوئی آپ لباس پہنے اور اللہ کا شکر ادا کر لیں اور پہنتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور اس پر اللہ کا شکر کریں تو اس لباس کا ویسے بھی آپ سے حساب نہیں ہوگا جی حکومت کا رویہ بہت متاثبانہ ہے کہ اس پر علماء کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے بالکل کرنا چاہیے جو بڑے بڑے علماء نے بیس نکات ایجنڈے پر متفق کیا تھا ان علماء کو اس پر اب سوچنا چاہیے کہ حکومت نے یک طرفہ کارروائی کیوں کی ہے کہ مسلمان اہل سنت مسجد میں احتکاف بھی نہیں کر سکتے اور اہل تشیوں کے جلوس بازاروں میں انتظامیہ کی نگرانی میں نکلتے ہیں تو یہ سری ان بے انصافی ہے علماء کو اس میں حکومت سے مذاکرات کرنے چاہیے جی سنا ہے کہ مولانات اللہ شاہ صاحب بخاری کا پہلے عقیدہ تھا کہ جو شخص حج عمرے پہ جاتا ہے اس کو کہتے کہ آپ کو میرا سلام پیش کرنا اور کہنا کہ شاہ صاحب سلام پیش کر رہے ہیں وضاحت فرمائے مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے لیکن کسی حاجی کو یہ کہنا کہ تم مدینہ جاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پیش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جی کوئی یہ بات پایا تکمیل کو نہیں پہنچتی اس لیے اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین پر ایسے فرشتے موجود ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی نبی پاک پہ درود پڑتا ہے تو وہ فرشتے آپ تک درود پہنچا دیتے ہیں تو فرشتوں کو چھوڑ کے ایک عام بندے کو کہنا پہ تو میرا سلام آکیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے فرشتوں جب فرشتے پہنچا رہے ہیں تو ان کو چھوڑ کے کسی بندے کو کہنا میوزک کے ساتھ نعت خانی جائز ہے گانے کے ساتھ میوزک اس کا اتنا گنا نہیں جتنا گنا نعت پڑھنے کا ہے میوزک پر پھر میرے لفظ سنو میوزک تبلہ سرنگی اس پر گانا گانا اس کا اتنا گنا نہیں جتنا گنا میوزک تبلے پر نعت پڑنے کا ہے ہمارا ہنفیوں کا فتو ہے اے کتاب ہے فتوا لمگیری پانچ سو علماء انہوں نے مرتب کیا تھا اس کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی نے میوزک سرنگی سن کے خوش ہو کے کہا سبحان اللہ سارا مرتدن مرتدو گے یہ کہنے کے ساتھ مرتدو گے یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بندہ شراب پیتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میوزک پر اللہ کا نام لینا مزامیر پر نبی پاک کا نام لینا اس پر تو انفی ف کہا نے کہا ہے کہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے جس مسجد میں کوئی شرکیہ کلام لکھا ہوا ہو اگر اور کوئی جگہ نہیں اور آپ وہاں نماز اکیلے میں پڑھ لیں تو نماز تو بہر اعلیٰ آپ کی ہو جائے گی جی. غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام اعظم حضرت محمد تھے تو تم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کر آپ کی توہین کرتے ہو آپ فاروق اعظم کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہیں جی اس وقت نبی پاک کی توہین نہیں ہوتی فاروق اعظم کون ہے سب سے بڑا فاروق کون ہے نبی پاک جب آپ صدیق اکبر کہتے ہیں اس وقت نبی پاک کی توہین نہیں ہوتی صدیق اکبر کون ہے نبی پاک تو جب آپ فاروق اعظم کہیں گے تو کہیں گے صحابہ میں یہ فاروق اعظم ہیں صدیق اکبر امت میں یہ صدیق اکبر ہیں امام اعظم کہیں گے تو معنی ہوگا اماموں میں ابو حنیفہ امام اعظم اس میں تو ان والی قائد اعظم جی قائد کا مینا رہبر تو کون ہے سب سے بڑا رہبر جی سب سے بڑے رہبر تو نبی پاک ہیں تو پھر کس دن آواز لگاؤ نہ بھی قائد اعظم نہیں کہنا چاہیے تمہیں پتا چلے قائد اعظم کہنا جائز ہے اور امام آزم کہنا غلط ہو گیا اماموں میں آزم امام اماموں میں آزم امام اہل تشیو کی بنیاد عثمان کے زمانے میں پڑی یہودیوں میں سے ایک بندہ بظاہر مسلمان ہوا عبداللہ اللہ ابن سبا اور اس نے اس کی بنیاد رکھی جی. روزے کی حالت میں انجیکشن جائے یہ لگایا جا سکتا ہے جی. آپ نے پگڑی کے بغیر کبھی نماز پڑھائی ہاں جی پڑھائی اس کی حدیثیں موجود ہیں جی رفاقت علی سپین سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں جی رفاقت علی سپین سے ان کے لیے دعا کریں جی اللہ ان سے راضی ہو اور جو ان کی حاجت ہے اللہ اس کو پورا فرما دے جی حضرت عمر کے دور میں قید پر صحابی رسول کے روزے پہ حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنا امت ہلاک ہو رہی ہے کوئی ایسی روایت نہیں ہے جی حضرت عمر کا اپنا عمل کیا ہے کیس سالی پڑی تو روزے رسول پہ نہیں گئے آپ کے چچا حضرت عباس کو لیا بیر کھلے میدان میں آئے اور حضرت عباس سے دعا کی درخواست کی حضرت عمر کا تو یہ کال ہے جی شیخ کاشف ہو شیخ کاشف ہو اچھا شیخ کاشف ہیں ہمارے ان کی اہلیہ ہیں کل ان کے لیے دعا کی تھی کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے اللہ پسماند کو صبر جمیل اطاف نہ